جی کیا حال ہے کیا ٹھیک سے میری آواز ہے جی انشاءاللہ اللہ آواز ہیں ہے نمبر ہے دو سو پچاسی طالبان یہاں الفاظ سے الفصل سے جو کہ باب الصداق میں سے ابھی فصل ہے دو فصل, ہم نے پڑھ فصل, اول فصل, سالی فصل کے طرف ہم آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل عن ام حبیب رضي الله تعالى أنها كانت تحت عبد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة تزوجها النجاشقي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وفي رواية آلاف درهم صلی قصل سالس میں صاحب کتاب صاحب نشاط نے حضرت امی حبیبہ جس کا نام رملہ تھا اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اس کے بارے میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ امی حبیبہ جو تھی جس کا نام رملتا یہ ام حبیبہ اس کی بیٹی تھی حبیبہ اس وجہ سے اس کو ام حبیبہ کہا جاتا ہے عبداللہ ابن ام حبیبہ یہ عبداللہ بن جہش کے نکاح میں تھی تحت مراد اس کے نکالنے تھی اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی اسلام سے پہلے ہوا یہ کہ عبداللہ ایک روایت میں عبداللہ آتا ہے ایک روایت میں عبید اللہ آتا ہے بہرحال عبید اللہ بن بینش یا عبداللہ بن اجہش یہ اس کا خاون ہے اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی اسلام سے پہلے لیکن یہ ہوا کہ جب مسلمان ہو گئے عبداللہ بھی اور امی حبیبہ بھی تو انہوں نے ہجرت کے حبشے کی طرف جب حبشے میں چلے گئے سرزمین حبشہ میں تو وہاں پر عبداللہ اللہ جو تھا وہ نصرانی ہو گیا تھا اسلام چھوڑ کر نصرانیت کے دین کیا, کیا تھا اس نے اپنایا تھا تو امی حبیبہ جب وہ نفرانی ہو گیا تو یہ مسلمان رہ گئی تو وہ اس سے الگ ہو گئی اسی اسلام عبداللہ بھی وہاں فوت ہو گئے جب ہاؤ فوت ہو گئے تو یہ بیوہ ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رشتہ مانگ رہا تھا اپنے لیے تو نجاشی بادشاہ جو تھا جس کا نام اسفما تھا اس نے امی حبیبہ کا نکاح کروایا کس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس میں مہر جو ہے چار ہزار در یہ اپنے طرف سے نجاشی بادشاہ نے ادا کیے اور امنی حبیبہ کو یہاں سے مہر دے کے روانہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ منورہ کس کے ساتھ شراہدین ابن حسینہ کے ساتھ جو کہ یہ امنی ہے حسنا یعنی حسنا کا جو بیٹا تھا شراہدین نام تھا اس کے ساتھ پھر امی حدیبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ایتا مدینہ منورہ تو یہ بعد میں امہات المؤمنین میں شمار ہوتی تھی اس کا نام اپنا رملہ تھا اور اس کا کنیر جو ہے امی حبیبہ ہے حبیبہ اس کی بیٹی تھی اسی خاون سے عبداللہ سے تو یہ روایت ذکر کرتے ہیں اور یہاں بات آ رہی ہے کس کے بارے میں مہر کے بارے میں تو سب سے زیادہ مہر جو تھا متحرات میں سے امی حبیبہ کا تھا مزہ یہ تھی کہ یہ مہر رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے نہیں ادا کیا تھا یہ اسی نجاشی بادشاہ نے یہ مہر ادا کیا تھا واقع ایسا ہوا تھا کہ یہ نجاشی بادشاہ کے پاس تھی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نجاشی بادشاہ کو آیا اس کے نکاح کے بارے میں تو نجاشی بادشاہ نے اپنی ایک لونڈی بی جی ایک لڑکی بیم جی حبیبہ کی طرف ان سے پوچھے کہ آپ کے لیے رشتہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا آپ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو امی حبیبہ بڑی خوش ہوئی اس لڑکی نے جب یہ بات بتائی تو بہت خوشی کے مارے اس نے دو اپنے کنگن اور اپنے کان کے بالیا یہ اتار کے دے دی کس کو اس لڑکی کو کس میں یعنی خوش خبری میں اسے بڑی خوش ہوئی اور رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے نکاح میں لبے کہا اس کا نکاح وہاں ہوتا ہے اور مدینہ مہر کس نے ادا کیا نجاشی بادشاہ نے جس کا نام اشمتا مہر کتنا ہے چار ہزار درہم چار ہزار درہم اس وقت کافی اچھی رقم ہوا کرتی تھی کہ یہ نجاشی بادشاہ نے اپنے طرف سے دیا تو ہم نے حبیبہ فرماتی ہیں انہا کانا تحت عبداللہ عبد الحبشہ جہاں امیبہ کو نکاح میں جاشین نے نبی کریم صاحب کو مہارجا کی انشی نے اس نکاح کے بدلے میں کتنے چار ہزار درہم ایک روایت میں, ہے فی درحمن ایک روایت میں باقی حضرت کا کیا ہے یعنی لفظ ذکر ہے حبیبہ کو نجاسی بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کر دیا کس کے ساتھ رضی اللہ تجاحت حقان سدا عما بہیناسلام اسلم سلیم قبل سائی یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی والدہ کی بات بتا رہے ہیں. اس کی والدہ بیوہ ہو چکی تھی ابو طلحہ جو ہے پھر اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے اس کی شادی ہوتی ہے لیکن ابو طالح نے پیغام بھیجا تھا امی سلیم کی طرف نکاح کا امی سلیم نے شرط لگائی کہ اگر آپ مسلمان ہوتے تو میں نکاح کر لیتی ہوں ورنہ نہیں وہ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ لیا اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تو امی سلیم نے شادی پہ رضامندی اظہار کر دی اور ان کا سبب جو بنا ہے جیسے ماں وہ بحم اللہ حدیث کی کیا کرتے ہیں تفصیل کرتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں کہ سبب ان کا نکاح کا اسلام بنا یہ نہیں کہ مہر اسلام بنا اسلام لانے کی وجہ سے سلم نے ابو طلحہ کے ساتھ شادی کی یہ ابو طلحہ وہی ہے جو کہ جہنگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال بن کے اپنے جسم پر کئی تیر وغیرہ کھائے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ ابو طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر دیا اور یہ وہ شخص ہے جو کہ رسول صلی اللہ سولوں کے بڑے بڑا خیال رکھتے تھے خاص طور پہ کھانے کے لحاظ سے امی سلیم کھانا بنایا کرتی تھی گھر میں اور ابو تلا لے کے جاتے رسول سلوم کو دیتے اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آتے تھے ہاں جی امی سلیم اکثر جمعے کے بعد امی سلیم کے گھر میں کھانا ہوتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کے چلے جاتے تھے اور ان کے گھر میں کھانا کھاتے تھے یہ اپنے لئے برکت اور باعث سواف سمجھتے تھے اس کے کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی ان کی لئے کیا ہے یہ اللہ نے بہت بڑا موقع دیا رسول اللہ علیہ وسلم کو جبہ نماز کے بعد ان کے گھر میں بلان کر یہ کھانا کھلا تھا یہ وہ ہے تو حضرت عیلت سرماتے ہیں کہ ابو طلح نے ام سلیم سے کیا کر دی کھا کر لیا شادی کر لی وَقَانَ صُدَاقُ ان کے درمیان میں جو سداف تھا مہر تھا وہ اسلام بن گیا یعنی امی سلیم نے کہا کہ آپ جب مسلمان ہوئے میرے آپ کے ساتھ نکاح کرنے تو میں نے اپنے مہر کو کیا کر دینا معاف کر دینا ہے امام معحم اللہ کی رائے یہ ہے کہ مہر مقرر ہو چکا ہو, ہوگا عقت بغیر مہر کے نہیں ہوتا تو مہر جو معاف کیا جاتا ہے وہ عقد کے بعد کیا جاتا ہے پہلے نہیں اور مہر معاف کرنے کے لیے سبب کیا بنا وہ اسلام بنا ان کے نکاح میں آنا وہ اسلام سبب بنا ان کے درمیان میں وہ سداق کیا بن گیا اسلام بن گیا مطلب یہ اسلام سبب بنا نکاح کا سداق معاف ہو گیا ام سلیم نے اپنا مہر معاف کر دیا سلمات اسلمت عملیم قبل ابھی طلحہ تب سلم اسلام قبول کر چکی تھی ابو طلحہ سے پہلے پہلے فخا ابو طلحہ نے اس کا رشتہ مانگا فقالت کہنے لگی انی قداسلم تو میں تو مسلمان ہو چکی ہوں عین اسلم اگر تم اسلام لے تو مسلمان ہو جاتے تو میں نکاح کر لیتی ہوں تمہارے ساتھ اسلم ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا کا نہ سودا عما اب یہی اسلام بنا ان دونوں کے درمیان میں سبب نکاح کا اور مہر کا مہر معافوں کے روا ہوں سائن اگر امام شافی امام محمد حنبل محمد اللہ کے ہاں یہ اسلام بھی مہر بن سکتا ہے جیسے کہ قرآن مہر بنا لیکن ہم تعویل یہ کرتے ہیں کہ یہ سبب بنا نکاح کے لیے مہر جو ہے نا اور ہے مہر معاف کر دیا کس نے سراہ النسائی باب الولیمہ باب ہے ولیمہ کے بارے میں یہ سداخ کا مسئلہ ختم ہو گیا سداخ بھی ہو گیا عقد بھی ہو گیا نکاح ہو گیا نکاح ہو گیا لڑکی گیرستی ہو گئی گھر لے کے آئے لڑکا ابھی اس کے بعد کیا کرتا ہے وہ ولیمہ کر لیتا ہے ولیمہ کیا ہے ولیمہ کا معنی کیا ہے باب الولیمہ ولیمہ بنم سے ہے یا التعام سے ہے ولم اور التعام یہ بانا کیا ہے اجتماع ہے جمع ہونا ہے ولیمہ کس کا نام ہے اجی ولیمہ کس کو کہا جاتا ہے اجتماع الزوجین جب نیا بیوی کٹے ہو جاتے ہیں ملتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اس ہر خوشی کے بعد کوئی نہ کوئی شکرانے کے طور پہ لوگوں کو کلانا پلانا چاہیے یہ ولیمے کا جو تو ہے یہ کلانا یہ کیا چیز ہے آجی. یہ سنت ہے سنت بعض علماء نے اس کو واجب کہا ہے اور یہ ولیمہ کتنے دن تک ہونا چاہیے دو دن تک بھی ہو سکتا ہے بعض علماء نے لکھا ہے محدثیم میں ایک وقت کا بھی کھانا ہو سکتا ہے امام مالک رحم اللہ کی رائے یہ ہے کہ ایک ہفتے تک بھی ولیمہ آپ کھلا سکتے پورا ہفتہ آپ لوگوں کو ولیمہ کھلا سکتے ہیں سوشی میں تو لہٰذا یہ کیا ہے سنت ہے لیکن ایک حدیث میں آتا ہے عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر اثرات دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رنگ وغیرہ لگا تھا خوشبو کے لیے تو فرمائے کہ یہ کیا ہے عبد الرحمن اس الرحمان میں نے شادی کر لی لیتا ہے اچھا اوم والا ہاں جی ولیمہ پھر یہ ہوگا کہ مسلسل چھ دن روزانہ روزہ کھانا کے چاہیں گے ورنہ تو عام طور پہ ایک وقت کا کھانا ہوتا چاہے تو پہرتا ہو رات کا ہو یہ کیا ہے ایک سنت عمل ہے تو اس میں یہ ہے کہ عبد ابن درحمان کو کہا کہ اچھا شادی کے تم نے تو پھر ولیمہ کرو یعنی بکری کا کیا کیا اندازہ لگا لیا یہ جی ایک بکری کم از کم زب اس زمانے میں بکری بڑی سستی ہوتی تھی کوئی خاص کیونکہ عام طور پہ بکریاں ملتے ہی رہتی لیکن بکری اس کے لیے ہے جو کہ استطاعت رکھتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ بکر بکرے کا گوشے کے دے ولیمہ مرغی سے بھی ہوتا ہے مرغی کا گوشت لے لے کیا کرے پکائے اور اسی طرح گائے کا گوشت ہو اوڑتا ہو کسی چیز کا بھی ہو ولیمہ ہو سکتا ہے یہ بات یاد رکھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج متحرات کا مختلف ازواج کا ولیمہ مختلف طریقوں سے کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں کا بعض اپنی زوجات کا ولیمہ دو مدین سے بھی ہے کہ دو مد مقدار میں تانا کھیلائے چند بندوں کو بعض کہتے ہیں کہ بعض ولیمے میں سویق اور تمر تقسیم کیے تھے سرحان بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو اور کجورے سرحان پہ ڈال دی اور صحابہ کو کہا کہ آپ کا یہ میرا ولیمہ ہے ٹھیک ہے اور بعض ولیمہ ایسا تھا کہ بنا یا سین حائش. حائش کیا چیز ہے اس اسے کجورے گھی کے ساتھ دیسی گھی کے ساتھ اور ساتھ ساتھ کیا پنیر اس کو ملا کر ایک مختلط مخلوط چیز بنائی جاتی تھی اس کو کہتے تھے تو اس کے ساتھ کھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کھلایا حاجی ولیمہ کب کھلانا چاہیے اکثر علماء حدیث ہوں یہ قول ہے کہ ولیمے کا وقت جو ہے یہ بات دخول ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ عقد کی بات بھی ہو سکتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ دونوں جب ہو جائے عقد ہو جائے پہلے پھر دخول ہو جائے اس کے بعد پھر ولیمہ کرے تو لہٰذا یہ ولیمے کے کیا ہے یہ باتیں ہیں یہ ولیمے کے مطالعہ کیا ہے چند باتیں تھی عرض کر دی باقی یہ ہے کہ ضیافت مہمان نوازی کانا کہلانا کسی کو ولیمہ بھی اس میں سے ایک قسم ہے یہ بھی ایک قسم کی ضیافت ہے اپنے خوشی کے اظہار کے وقت شکرانی کے طور پہ آپ لوگوں کو بس کلاتے ہیں ولیمہ میں شرط ہی ہے کہ پورا لاہور کو آپ ولیمہ لائیں پورا پاکستان کو کہلائے نہ نہ ولیمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے اپنے رشتے داروں کو بلائیں یہ بھی کافی ہے یا یہ کہ یار دوست کل چند بندے ہیں ان کو بلا کے ولیمہ کھیلا سکتے ہیں ایک بندہ ہے دو ہے تین ہے چار جتنے بھی آپ کی فطاحت ہے ٹھیک یعنی اس میں یہ نہیں کہ پوری شادی حال کو بک کرے اور بلائے پانچ چھ سو سات سو بارہ سو بندے ہاں جی اور پیسہ لے لے یا سوٹ پہ اور ولیمہ کرنا ہے میں نے نا نا نا, نا اس کے جتنی ہے اس کی متاثر سنت عمل ہے سنت پانچ چھ بندوں کو بھی کلا دے اس سے آدھا ہو جائے گا ابھی جو کانا کھلانا ہے عربی لغت میں اس کی آٹھ قسمیں ہیں زیافت کی کیا ہے آپ کیس میں نمبر ایک نمبر ایک تو ولیمہ ہے ولیمہ کس کے بدلے میں ہوتا ہے دل شادی کے بدلے میں ولیمہ ہوتا ہے یہ بھی ایک کہنا ہے ایک ہے خروس ہار اوپر پیش سیم خروس جو ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے بچی پیدا ہوتی ہے اس کے بعد جب آپ کھلاتے ہیں خوشی کے طور پہ آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے ان کو کانا کھلاتے ہیں اس کو خروش کہتے ہیں یہ تو ولادت کے بات ہے اور اسی طرح دوسری چیز ہے اے عزاب حمزہ عین علی فرا اے عذاب اے کا جو کانا ہے عربی لغت میں یہ خطام کے لیے ہوتا ہے جب بچے کو سنت کیا جائے ختنا کیا جائے اس کا خطنے کے موقعے پہ بچے کے خطنے کے موقعے پہ کوئی رشتے دار وغیرہ اکٹھے ہوئے ہوں تو ان کو آپ نے کیا کر دیا کانا کھلا دیا اس کو اعظار کہتے ہیں یہ بھی ایک رواج ہے یہ بھی ہو چلتا ہے اور اس کے بعد ہے الوکیزہ وکیزہ جو ہے یہ بنا کے لیے ہوتا ہے بنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی نیا گھر بنایا تو اس میں پھر کچھ رشتے داروں کو کی اکٹھا کیا اس گھر میں برکت کے لیے قید کیا آپ نے پہلے کانا کھیلا دیا یہ بھی ایک اچھی بات ہے شفال اس کے بعد ہے انقی آف یا نقی یہ کس لیے تیار کیا جاتا ہے کوئی مسافر آتا ہے باہر سے ہاں جی کچھ مدت بعد مسافر آ گیا اور مسافر کو ہاں جی سلام کے لیے لوگ آتے ہیں اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو آنے والے لوگوں کو تم نے کانا کہلا دیا مسافر کے آمد کی خوشی میں اس کو نفیاح کہتے ہیں نفیاہ نفا سے ہے نقا کا مطلب کیا ہے وہ گرد و غبار ہے مسافر ہے اس کی جسم بے گرد و غبار لگا ہوا ہے سفر کر کے آیا وہ لوگ ملنے کے لیے آتے جو ملنے والے آ رہے ہوتے ہیں ان کو کھانا چلا سب کیا جاتا ہے اگلا ہے وظیم الظیم وا سن والا یا میم بولتا الوزیمہ یہ وہ کھانا ہے لل مصیبہ جو کہ مصیبت کے وقت پہ لوگ تیار کرتے ہیں مثلا کسی کے گھر میں فوجی ہو گئی فوجیوں کے گھر میں تو دن تک آگ جلانا یہ منع ہے حضرت حضرتوں کے حدیث ہے لیکن اس کے پڑوس میں آس پاس لوگ پھر کیا کرتے ہیں ان کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں ان کے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے کھانا کھلایا جاتا ہے تین دن تک اس کو کیا کہتے ہیں ہری وبیمہ کہتے ہیں اگلا ہے علاقیقہ عقیقہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب اس کا نام رکھا جاتا ہے نام تجویز کر کے رکھا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں یہ تقریباً ساتویں دن میں ہوتا ہے اس کا سر منڈواتے ہری اور عقیقہ کیا جاتا ہے بچے کے لیے اگر اسفاط ہے تو دو بکرے ہیں اور بچی کے لیے ایک بکرا ہے حسفات بکرا ضروری نہیں ہے ویسے بھی سب بندے اگر اکٹھے ہوئے اس کا نام رکھنا ہے تصویر والا کو تو اس میں چتنے بندے بھی آ گئے رشتے داروں میں کانا کھلا دے آخری چیز غالبان وہ کیا ہے مع دوبا ہے اللہ دوبا, دوبا ما دوبا وہ کانا ہے جو کہ عام طور پہ آنے والے مہمانوں کے کی تیار کیا جاتا ہے محدوبہ اور یہ اس کے لیے کوئی سبب نہیں ہوتا بلا سبب یعنی اچانک محمد آگے حجی ویسے ہی ملنے کے لیے آگے تو ان کے لیے آپ نے کانا تیار کیا تو عربی میں اس کو با کہتے ہیں یہ سارے کانے مستحب ہے یہ سارے کانے کیا ہے کہ مستحب ہے اگر نہ کہلائے تو کوئی بات نہیں لیکن مستحب ہے کہ کھیلائے ماسکوائے ولی میں کیوں کہ ولی کی مہاد سنت ہے بعض مہاد کہتے ہیں کہ واجب ہے لیکن واجب اسی پر ہوگی جو استعد رکھتا ہو وہ پھر بقی لفظ بنے ولیمہ لائے اور جو استعد نہیں رکھتا جتنا کر سکے بےچارا ٹھیک ہے اسے کر دیا تو اس کے لیے کیا ہوگا یہ سنت ہوگا یہ ہے باب الولیمہ اس باب کے بارے میں یہ تھوڑی سی چند باتیں تھی یار کی گئی اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو اس میں کوئی مشکل لفظ تو نہیں ہے جو نہ سمجھ آیا تھا. ساری چیزیں سمجھ آ گئی ایک دفعہ آپ پھر دیکھ لیں میں ذرا رپیٹ کرتا ہوں یہ جو ضیافت کے نام ہے مختلف عربی میں سب سے پہلے کیا ہے ولیمہ ہے یہ شادی کے موقع پہ دیا جاتا ہے اور دوسرا ہے خورس. یہ ولادت کے بعد بچہ کوئی پیدا ہو جائے بچی پیدا ہو جائے مہمان آ جائے تو کو کھلانا اور اذار جو ہے یہ کسان کے موقع پہ ہوتا ہے یعنی خطے کے وقت وکیزہ جو ہے یہ گھر وغیرہ جو آدمی تیار کر لیتا ہے اس وقت کوئی گھر بنا لیا اپنا ہاں جی اپنے دوستوں کو یا رشتے داروں کو اکٹھا کر دیا وہاں کانا کھلا دیا نکی جو ہے کہ مسافر کے آمد پر کانا کھلایا جاتا ہے وزیمہ جو ہے یہ وزیمہ یہ مصیبت کے وقت لیکن جن پہ مصیبت چاہیے ہو وہ نہیں تیار کریں گے آس پاس جو پڑوس میں لوگ ہیں باقی رشتے دار ہے وہ ان کو کانا کھلائیں گے ان کے مہمانوں کو عقیقہ جو ہے یہ بچے کا نام رکھنے کے موقع پر اور ماں ڈوبا جو ہے یہ عام کوئی کانا ہے جو تیار کیا جاتا ہے مہمانوں کے لیے اور اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا یہ سارے کے سارے کانے مستحب ہے کہلانا ماں سوائے ولیمے کے ولیمے کے اندر دو قول ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ سنت ہے بعض کہتے ہیں کہ واجب ہے بہرحال یہ کیا ہے حساط ولیمہ کیا جاتا ہے او ولو بشاتن یہ تعریم کے لیے نہیں ہے اس وقت عبد الرحمن عوف صاحب استطاعت کے تاجر تھے رسول اللہ نے فرمایا کچھ تو کرو ایک بکرہ کیوں نہ ہو مطلب یہ کہ یہ تو آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ برہمان عوف اس وقت اچھے خاصے پیسے والا آدمی تھا تاجر تھا تجارت کیا کرتے تھے باب الفصل الاول، رضی اللہ تعالیٰ عنوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی فرماتے کہ نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ الرحمن، الرحمن دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کیا؟ زردی کے یعنی زرد، رنگ لگا ہوا تھا زرد رنگ کہاں سے کا. یا تو بیگم کے کپڑوں میں سے لگا تھا اس کو یا اس سے خود لگا ہوا تھا یہ کیا ہے اسے کیا رسول اللہ میں نے ایک عورت سے شادی کر لی اعلیٰ باہر میں دے دیا اس کے بدلے میں میں نے اس کے ساتھ شادی کر دی کہ میں نے اس کو سونے میں سے اتنا مقدار دے دیا جیسے گٹلی ہوتی ہے کھجور کی کھجور کی گٹلی کے مقدار میں میں نے اس عورت کو باہر میں سونا دے دیا اس کے بدلے میں میں نے نکاح کر دیا اس کے ساتھ نبی صلی جبھی کریسا وسلم کو اطلاع کر دی شادی کی اور بارک اللہ ہو لک جیسے کہ دلے کو دعا دی جاتی ہے بارک اللہ لکا لکما مجما علی ما یہ دعا بھی آتی ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی بارک اللہ لک اللہ برکت دے دے میں تو اللہ برکت دے دے اس نکام میں اور فرمایا اولیم ولو لو شاطین آپ کرو ولیمہ پیش کرو کھانا کھلا دو و لو بیشاطین اگر بکری کیوں نہ ہو یعنی ابرحمان کے لیے بکری کوئی معمولی چیز تھی اس لیے کہ وہ پیسے والا آدمی تھا پیسے تھے اس کے پاس اولم ولو رسول صلی اللہ علیہ او لم فرمایا ایک بکری کیوں نہ ہو ولیمہ کرو ضرور یعنی جو صاحب اس کے طاعت ہے تو اس کے لیے ولیمہ ہے. اولم امر کا سیرا ہے اسی لیے بعض میں حدیث ولیمہ کرنا ہی واجب ہے متفق یہ حدیث روایت حضرت عانت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ پیش کیا جب اس نے شادی کر لی بنت بےت کے ساتھ یہ حضرت زید بن کی بیگم تھی اس نے جب چھوڑ دی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شادی کرنا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کر دیا لوگوں کو کس کے ساتھ لحمن روٹی اور گوشت سے روٹی کے لا دی اور گوشت چلا دی گوشت کے بوٹیاں ساتھ روٹی روٹی کے ساتھ بوٹیاں کئی لوگوں نے اور خوب سیر کر کے کھائی. یہ حضرت زینب بن جہش کے نکاح کے بعد کیا تھا یعنی وہ فلیمہ کلا ہے بعض جگہوں پہ ہائیس قلا دیا بعض جگہ پہ کیا کلا ہے سمبر اور سویس کلا دیے یعنی استطاعت کے مطابق جہاں جہاں جیسی استطاعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حساب سے اس ولیمہ لوگوں کو ولیمہ میں یہ نہیں ہے کہ خواہ مخا جی اس میں بڑے بڑے جانوروں کو ضبع کیا جائے اور پورت کلف کانے ہو کئی قسمیں ہوں فلان ہو یہ تو ہمارے لوگ جو کرتے ہیں یہ دکھاوی کے لیے کرتے ایک دوسرے کو کہ دیکھیں میں نے اس طرح ولیمہ کیا پھر وہ ان کے زد میں آ کے اس سے اچھا ولیمہ کر دیتے لیکن جب ریاکاری کاری بیچ میں آتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ بدترین وہ ہے جس میں غریب لوگوں کو نہ بلایا جائے امیروں کو بلایا جائے عام طور پہ یہی ہوتا ہے انہی لوگوں کو کاٹ دیا جاتا ہے جن سے توقع ہو کہ ہمیں کوئی سلامی اچھی سی دے دے بھرا ہوا لفافہ ملے ہمیں جیب میں ڈالا جائے یہ م